الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى لا ت والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد مدين خيد الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ سلام والا سیاح تو سلام والی سیا یا سیا ری السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <حمد> دو سنا دودھ خاتم لمبی آلہ تحیتوں کو سنا جزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیتان انسان دے شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائ میں بنا لیجاتا فرماوے آقا عالم صلی اللہ وسلم احمد مبارک باد مولا سورا سارے سوائر کبائر نو کاپور فرما لے بجامات المبارك العنوان نعمه يا شریف دی مناسبت نال. آج میری ذرا طبیعت خراب ہے اگ ميں چوكا بولدا ہوں سا تُى تھوڑے بول رہے سو اج تى چوكا بولنا تو میں تھوڑا بول رہا ہوں اي ميربانى كريا جا اینا ہوئے میری اگے طبیعت خراب ہوئی جناب ہو شریف کے حوالے نعمت ماں اسمہ جڑا لفظ اے جناب عظیم مصدر توں مسدر تسمیں تفصیل دسی جس کا ماننا ہوتا ہے بہت عظیم ایک ہے عظیم سر عظیم, عظیم, عظیم, تر عظیم, تر عظیم ترین اور جد اس میں تفصیل کا استعمال ہوئے نا یعنی جی سمجھو کہ جی اپنی جی زبان اپنیا, دے بیچے اپنیا دے بیچے جس ویل جناب انتہا زیادہ کسی شہر کسی شہڈا پن بیان کرنا ہو بندے ایک جی آم شہ بھائی یار بڑی وی شہ سی مسلم جس میں کوئی شہ ایک جیڑی جناب وہ شہ کے جی جی وڈے پن کی سڈے کول ہادی نہیں یعنی وڈے ون کی حد مثلاً ہے ہوں مسیحت پورے ملک چ بنیا ہوئی بڑیاں بڑیاں بڑیاں مسیطہ نے بڑی مسیح لیکن ایک مسجد ایسی بنی ہوئی ہے آلہ حضرت سرکار نے اس مسجد کا ذکر فرمایا اس مسجد دی چھت کھلے غالبان بارہ سو کے چودہ سو پلر نے हूं जदू उस मस्जिद दी वारी आएगी नी आख बहुत वीड्डी मस्जिद <laughs> यानी इस तू वी मसीद होवे आरा दुबान अंदर व्डा पन وڈے ظاہر کرن واسطے انہوں نے خاص اپنے قانون بنا اس میں تفضیل پھر جناب مبالگا مبالگا سا کر کے جدوں اس میں تفضیل دا سا آئے گا نہ وہ مانا گا بہت تضیل اس ماں بنے گا بہت بڑی ٹھیک ہے جی یعنی ایج سمجھ لعمت نعمت مولا سونے نے دنیا کیسانوں اتنی نعمت ہے کہ مولا خود فرما وا لا یار انجنا نہ کرو گزارا کرو تھوڑا جہ تہن بھی پتا لگے نا میں بولنے زور لگ مولا سونے نے فرمایا ایڈیاں نیمت دی کہ جی تا بولنا تسی گی تے شمار تاہر نے بندہ رب سونے دیا نیمت کا شمار کر ہی نہیں سکتا گینی نہیں سکتا انہیں اتنی نیمت بنا پھر مولا سونے نے ساریا نیمس بنا کے پھر نعمتاں دی ایک سردار نعمت دسی کہ اصے ہے جنیاں نعمتاں نعمت نے جو خدانے بڑائے جو خزانے نے جو شے بنائی ہے اسا اس نعمت کے پکے بنائی اور وہ او نعمت نبی وسلم کملی والے حبیب کی ذات بابرکات رکات کہ مولا سونے نے جنہ صدقے دل نے مٹا بنایا حتا کہ مولا سونے نبی بھیجے نبی نے بھیجے نبی بھیجے نبی مولا نے وہ بھی سونے محبوبی دنیا کا نات کی محفل سجائیے درخت بنائے نے سرند پرند بناب ہا بنائی دریا اگ دریا بنا پہاڑ بنائے نے سمندر بنائے نے، سبزہ بنایا نے، آسمان ترتیب نال بنائے نے، زمین ترتیب بنائی نے پھر انہوں نے ماں بہن فلا رکھے پھر انہوں نے, نے، ماں بہن ایسا نیمت رکھا نے جہیا اصا نہیں ویکیاں پھر مولا سونے نے مولا سونے نے جناب علی جنت ہے بنائیے دودک ہے اور جنت دے اندر مولا نے وہ نیمت رکھا نے دے بارے مولا خود فرما ہے مولا سونا ہے ارشاد ربانی فرمایا لم ولا کیا اصا جنت کے اندر جو نیمت رکھیا نے انہوں نہ کسے جن اور نہ ہی کسے انسان وی نہ چو نہ جنا چو کسی ویکیا انسان مولا سونا او سان پتا بتاوے یا جنتی مخلوق نو پتا ہے ایسا ایسا نعمت بنایا رب سونے نے لیکن قربان جانا نے فرمایا اپنے محبوب کے سدکی ہاں نے اور ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے ماہے ربی پہلے دے دسا ربی الاول کیوں آخیا جبی دانا آد بہار اول دا پہلی ربی الاول پہلی بہار پہلی بہار اس مہینے کا نا کیوں پیا ربی او کیوں کہ سد کے جا سونے نبی صلی اللہ علی وآلی آب سرکار اس مہینے دے اندر تشریف لیا دنیا کے میرے سونے نبی نال میرے سونے نبی دا نور جدوپ نے سکھم مبارک ہر پاس فصلاں سنے بجر زمین سن سن کہا ہوا سی لوگوں کھان بھی شے نہیں سی لبھی قربان جم مولا سونے کا سونا یار جد اما شکم مبارک گیچا ہی ہے ادھر آپ کا نورا ہے مولا نے دنیا تے بہار ہے <تصفيق> <تصفيق> ادھر آپ سرکار نور آیا ادھر پہاڑا نا سب کا سبلہ سبلا گیا شادی گئی فصل اگ پہ نے قربان جاو سونے نبی دور آو لال ساری کہنا بہار آئیے اور اس بہار دا اظہار مولا سونے نے ربیل ابل فرمایا کہ اسا جس ددکے بہار دیتی سن اسان جس ددکے شادی توشحالی دار تاں تا اس مہینے نبی ال ابل آخیا جا پہلی بہار جاوہا. اس پاک مہینے سونے نبی ولادت پا آپ کا نور مبارک بشری لباس آیا <تصفح> شری لایا پہلی باروں آخیا قربان یا ہو مولا سونے نے مولا سونے نے اس مہینے کے اندر اپنے پاپ محبوب د ظہور فرمائے نور دا ظہور فرمائے وگر نہ یہ گل پوچھدا اے نور مصطفی دے اصل دی او تے قربان جاواں نہ آدم سی نہ حوا آدم والا خیال ہی نہیں سی آپ دے نور مبارک ادیس قدشی بزرگی جیڑی کشمی ادیس قدسی حدیث مولا سونا فرما ہے كنت كن زم مخفيا فاحبابك دو ان فخلقت محمدا مولا سونا فرماؤں دا فرمایا میں ایک مخفی خزانہ سا ہوں میں کوئی نہیں سی جان دا میری کوئی نہیں پہشان رکھنا سی نہ کوئی میں نو جانن والا دی نہ پہشانن والا سی کیونکہ میری دعات کلی سی اور کوئی شاہ ہی نہیں مولا فرماؤں دا نو محبت ہوئی میں نو محبت ہوئی کہ میری پہچان ہوئے मैनू को कोई जानने मेरा ना भी कोई चप्पा होना फरमाऊंगे मैं मुहम्मद पाकू बना शायर कह रहे sha iraanda e noor خیالی گلا نہیں یہ وہ حقائق نے جنہوں پوری کا جانا کی سرے سرے نے تسلیم کیا شاران کا یہ نور نبی دا اس ویلے دا زمین سمان بھی نہیں آدم نہ آدم نہ ہوا نہ فلک زمین اج کون مکان نہ چلد نہ تارے نہ چلد نہ تارے نہ شمس و قمر کوئی آن پشان نئی سی وہ آدم آدم آدم ہوا والا جابرہ جابرہ. صحیح, سنت. صحیح حدیث حضرت سیدنا جابر سرکار ہو دالان ہو آپ بارگاہ گاہر سال سوال کرتے نہیں آدھے یا رسول اللہ اے دسو اے اے دسو مولا سونے نے ہر تو پہلا تی شہ بنائی مولا سونے نے مولا سونے نے ہر تو پہلا شہ تنایا کہڑی شہ بنائی میرے سونے نبی نے فرمایا یا میرو ان اللہ تعالی خالا کا کبل لچیا نوری کم نور ہی مولا کا سونے ہر تو پہ تیرے نبی دے نور ن نور مستفا جی قسم کر کے نا کسی نعمت دا وجود ہی نہ کسی وجود نہ ہوں کسی نعمت دا وجود مولا سونے نے سب پہلے اپنے لبی نور نحبوب روشنی دن چن ستارے جناب والی دنیا کی آب و تاب رون روشنیاں یہ وہ سب کچھ مولا نے مولا سب سب سب توقی توقی اگر بنا اپنے محبوب, محبوب دا صدقہ ہی بنایا اچھا ہوں ویک مولا سونے نے جس ذات دی خاطر جس ذات نے صدقے ہر نعمت بنائی ہر نعمت بنا جس ذات کے سدکے مولا نے کی نات بنائی زمینوں آسمان بنا خدا دی قسم کر کے کیوں نہ اس اسات نعمت ازما آخیا جاوے کیوں نہ اس اسات سب تھی نعمت آکھیا جاوے وہ جی سبکی ہر شہر جن سلکے ہر شہ پی لگی بلکہ مولا سونے سونے نے اپنے سونے محبوب کا نور مبارک ساری کہنا تنا کے رب کائنات نے اس گل وشارہ فرمایا فرمایا کہ میرا محبوب اصل کائنات میرا محبوب اصل کائنات اور امام غزالی فرما نے کیتا ہے یہ کہ سونے نبی دی ذات اصل کائنات کائنات اصل کائنات گل نہیں سمجھ آئی تھوڑی جی سمجھا دمام قدالی سرکار نقل فرما نے آپ فرما نے سونے نبی بارے دا عقید ہے سونے نبی دی بارے نو مو مولا نے اصل کنو آخد دے آخد قربان جان دے لے تمام لوگ کتابوں وی کلو اصل دمانہ چاڑو دے اصل دمانہ جڑ آ اور قربان جاوا پورے درخت دا, دا نظام پورے درخت دا نظام سارا فل دا نظام دا نظام شاخا دا نظام تنا مٹھاس کڑواہٹ وہ چان وہ سب جانا ہرا بھرا ہو جانا اے سارے رنگ درخت دی جڑ دے اتنے منحصر ہوتے بڑا پیارا چیڑ ہے پر قسمت کی گلا ہے نبی پاک سرکار کی رات اصل نے اور جیڑا نبی پاک نو اصل کائنات نہیں دا نبی کوئی تعلق نہیں خدا کی کسم کر گیا نا سجڑے کائنات یہ دنیا کا درخت ہے مولا لے اس پوری دنیا دے درخت کا نظام اپنے پاک ادیب دی جان درخی ہے آپ سکاروں اصل لکھ لکھتے ہیں بزرگ قربان جاؤ آپ فرما نے فرمایا او سارے جڑ ہو کے آدمی نے قربان جاو فرمائی جڑ کٹی جاوے پھر درخت نہیں ٹیک سکتا اسی طرح فرما نے درخت کی جڑ کٹی جاوے درخت نہیں ڈگ سکتا فرمایے یہ سونے نبی تعلق دنیا تو ختم ہو جاوے ایک پل اندر دنیا سڑ پل بھر اندر دنیا سڑ جاوے راگ ہو جاوے <تصفيق> تا مولا سونے نے اس کات نا بنایا اپنے محبوب نسل بنا ہے اصل, بڑایے اصل, بڑایے اصل آخ فرا آخر جڑ نا آخرے نی رام یعنی کینات چ مولا نے جو شہ بھی بنائی وہی اصل سونے نبی بابر اکاط نگر دنیا والیا طرف یا دنیا نظام دنیا کی طرف فیض آنا بند ہو جنیا تحس نحس ہو جائے دنیا مک جاوے، تباہی بربادی چھا جائے کیوں اس واسطے جی درخت دی جڑ کپی جائے درخت کی سلامت رہ سکتا کو سدگے جا سلام ہے سی اکا برین امام غلالی وگیا نو امام احمد رضا نے سنو ای پیاریاں گلاں دسیا نے کہ ایج دکھا جائے تا کہ درخت جڑی رہو جڑ جڑی رہو جڑی رہو خدا دی مر کے مٹی ہو گئے انہوں نے جسم مٹی کھا گئی تو مٹی ہو گئے او میں آخیا بھولیاتری دیا پترا جلے آؤ اس زمین نمولا اپنے ولییا کا کفن نہیں کھان دینا نفیا نا نا نبی باغ سرکار مر کے مٹی ہو گئے اللہ مٹیوں آخری درخت دی جڑ کا پچھوڑو پھر درخت نو پانی لاؤ پانی لاؤ باو سونے دا باوی چاندی دا جو مرضی پاؤ جد جڑ کپی گئی ہے انہیں مٹی سواؤ بنا مٹی سوا بدنا وہ نہیں بد سکتا کیوںک جڑی ساری کدا ساری طاقت جڑ و سارا نظام جڑ کے سر سے چلتا سا جدو جڑ کپی گئی ادا قسم کر کے نا اکل کی مت ماری پی ہے دورے حاضر اقل کی مت ماری پیے اکائد کی مت ماری پیے ہوں بندہ پوچھے بھائی یار کوئی درخت ایسا ہے جڑا بغیر جڑ پلدا رہے کائم رو پل بھی کوئی اے؟ اے جی جی دے کلوسا بھی رہے جڑ کت چھوڑا دے جی جڑ کپڑی جائے نا تو مڑ ہی درخت گل سمجھ منہ سکا پیلے رنگ کا جی لانت پی آ درخت بھی سکا ہو جائے جدو جاوے اے لے، اے لے بے جائے کر آگے دا دا دے آ گئے جناب پیاری وڈ ٹوک گولہے جان نشان میں جڑے جی حکیدے مالک نے کہ نبی باغ سرکار مار کے مٹی او تیار رو کہ اسان بالن اسان بالن اس کنور کا بننا ہے رب سونے نے تری ہزار سال تڑکا کے رکھیا رکھا عام تنور نہیں اس کنور کا بال بننا ہے جنو تری ہزار سال بڑکایا گیا تری ہزار سال دا رنگ سیاہ ہو گیا سیائی سیائی مالک لوگ نے اس تنور دا, دا بالن بننی جی سکا درخت چولہے کا بال اور دنیا واخرات سختیاں تو بچنا ہے فرقی کا یہ رکھنا پہنا کہ اسان کچھ نہیں اسان کچھ نہیں ساری اصل رب نے بڑی تگڑی بنائی ہے رب سونے نے جنو سا اصل بنا ہے رب سونے نے اس ذات نس بڑا مستحکم مضبوط بنا ہے خدا نبی پاک دنیا چلے بھی گئے بھی نبی پاک امت نال واسطا ادی سنا مسند امام احمد no اور, اور.. اور غالباً مشکال شریف ہی جو بھی مل جانتی ہے ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه. سونے نبی نے فرمایا بار بار مولا سونے نے کچھ ایسے فرشتے بڑھائے لیں ہونا فرشتے آنا کام میں پھر نہ سیا مولا نے فرشتہ بڑھایا سیاحتی کرتے ہیں کرتے کی نے, او پھر, نے کر کینے پھر کے کرتے کی مولا سونے نے با نے فرمایا ایک فرتے ر میری امت کے احوال وند اس ادیس کی سنت کوئی راوی تک ہو اس کی صحت کے فرق ہوے تیری جی میرا سی سونے نبی فرمائیے یو بلتی میری امت میری امت دا حال ویکھ کے مینو پچاؤ نے ویکھ کے تو مینو بجا نے اگر میرے ہل اپنی امت تو کوئی شر پہنچے تو میں پھر اپنے امتیاں استغفار کرنا یعنی وہ فرشتے جسے شر لے گناہ دی خبر لیا کسے فتنے دی خبر لیا کہ میں میں کو رکھا انفار کرنا وا اور اگر میری طرف کوئی بھلائی پہنچے کمت و کوئی بھلائی پہنچے سونے نبی نے فرمائیے پھر میں رب سونے دی حمد اللہ رب سونے دی حمد کرنا میرے سونے لبی نے سلسلہ تا کیا مت بھی رہنے یہ چلتے ہی رہنے او کما قال علیہ ہی تو قربان جاو فرشتے ایسے جڑے پھر دے پھرانے نے کہڑے فردے فرانے نے مدحال ویخ دربار رسالت پیش کرتے ہیں وہ سونے فلانے <سلام> امتی <سلام> نے آ کی دئی تری فلاں امتی نے آ کی دئی فلانے امتی نے آ کی دئی تر فلانے امتی نے آ کی گئی رب فرماؤں جی خیر پہنچے ہمد کرنا شر پہنچے میں کرنا ہا تشا فرما نے آ فرما نے ایسا نبی جا والی سو کمت کو جرسی ایسا ندی جنادا والی وے بگار کدم بابتے وہ کیوں دو دخ ول تر اور محدود سین شرم محد نے فرمایا نبی سونے فرمائیے تاکہ جڑے نہیں جانتے انہوں بھی اتمنان ہو جائے وگرنا وگرنا اتھے سونے نبی دی نظر پاک دی پرواز سونے نبی دی نظر دی پرواز اسرائیل تو سر کی طاقت اسرائیل کی پرواز نہیں جنی طاقت میرے سونے پاک نبی دی نگاہ دے کے بچنے رکھی ہوئی لے ان لوگوں واسطے جیڑا بندہ ہر وقت سمجھے کہ نبی پاک سکار مینو ویخرہ ہے جا ہر وقت سمجھے کہ آپ میم ویخ رہے نے تیڑا اے رکھے, رکھے گا نا کہ آپ ویخ رہے نے خلافورزی نہیں کرے گی میں مثال دینا تالب علم استاد کے سامنے شرارت کرد تشبی نہیں تشبی نہیں, نہیں مثال دے کے مسلا سمجھا رہا استاد سامنے شرارت ایسے بھی لے جی کر بھی لے جی کر نا وہ استاد توجہ یہ فرمائی استاد پتا ہوتا کہ میرا فلاں شگید فلانی استاد اور دین واسطے خالص ہو رب سونا ان چوکھا کر دیا دو اکھان ہٹ ہوا ہوں اچھا استاد سامنے شرارت نہیں کرتا کچھ جہے کرتے ہیں وہ کہ استاد نتا نہیں یا کہ استاد شہ کوئی نہیں آئی استاد ساڈا کی کر گا پر جا شر نا بزرگ نے دین فرما نے کمینا او کدی پڑھ نہیں سکتا کدی پڑے او نہیں پڑھ سکتا جہتا سمجھا نہیں ہمیشہ پڑھتے جیڑے استاد نب کچھ کہ میرا پیو بھی یہ ہوئیے میری ماں بھی یہ ہوئی ہے استاد بھی, بھی, بھی سمجھ آئیے نا تو انج دے نا وہ استاد دی غیر حاضری کدی شرارت ہے کر نہیں کیوں انہوں پتا ہوتا استاد آ گیا پوچھنا یا پتہ تو لگ جان پھر جی پتے لگ گئے تو استاد نے کٹ ول دے اوے ہیں نویں ہے نا ہاں دو قسم دے لوگ نے جیڑے دین دی خلاف ورزی نبی پاک <NRér> نبی پاک جی بد ملب کہیں مر کے مٹی ہو پتہ ہے آپا کی پیک کرنے پر سد کے جانا وہ ج ج حجوے دتا گنج نے نا بابا فرید اور پیر مہرے بھی شریعت کی مخالفت ولے خیال ہی نہیں کرتے کیوں؟, کیوں کہ سائی ہو رہے پے سائی ہوئے ضرور ویخ مڑا بھی جانے ریعا ریعا فارد نہیں، واجب نہیں اور سنتے نہیں گیر منخ سونے آ گئے فرمایا میرے علی وہ علی تعلق سات رکھنا ہے وہ کریبی لگنا ہے خاندان بھی رکھنا بھی چڑنا اچھا ہوں جے ویخ نہیں رہ ویخ نہیں سن رہے مڑ آئے کیوں توجہ نہیں جے فرمائی وہ جی ویخ نہیں سنڈ رہا ہے تو مڑا ہے مطلب آئے تیخ رہا ہے حضرت لسے واسطے دیسے ہے کس کو دیکھا تھا یہ کس کو دیکھا یہ پوچھے خدا کی قسم کر گیا نا رب سونے نے اپنے محبوب ایسی صفات دا منبا اور مجمع بنا یہ بندے دی ساری زندگی ٹپ سکتی ہے پر چیتر نہیں کمال امتی بیاں عقیدہ رکھے گا کہ سائیور ہر ویلے پہ ویخ او بندہ کدی بھی دین اسلام دے خلاف خوف ہونا حاض لگ جائے اتے نہیںالا شردیاڑے کدھر گیا ہی نہیں خدا دی قسم کر کے نا سڈے بزرگان نے دین دے نبی کے می ہو گیا تو کوئی وخا مہر علی ورگا کوئی بابے فرید ورگا کو میاں شیرے ربانی ورگا کوئی تو وخا دے جہ نہیں بنے پتا لگنا سچے کہ سچ دا راہجے راہ را جی فر ہے پھر جناب ترجہ رتبا وہ پایا بیٹے زمین سن لگا ارشے زمین پتا لگ پتا لگتا ہے کہ مولا سونے نے پوری كینا پوری كینات واسطے اپنے نبی ذات نصل بنایا اصل بنایا کر نجران عیسائی جدو آئے سر مباہلا کرنے لگے ملن نا المختصر سر آل نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اگر تسی تسی مباہلا کرتے دے دے اللہ دا عذاب نجران دے قریب آ گیا اور ہو جے آتماچا وجنا سی کوئی عیسائی روح کیوں میں جی موت منادرا مباہلا پکڑ دین جی فرمائی اور خدا دی قسم کر کے نا بزرگ فرما نے عظیم نعمت رب سونے نے اپنے محبوب دی ذات نحبوب کی ذات ندقے جاو اپنے روشنی پائیے کہ بندہ بھی گل پڑے نا بندے کا دل باغ بہار ہو جا رہا تبیت بھی ساتھ گلا ساتھ نہیں پیا دا وقت بھی ہوا ہے اج میں جناب اپنی اتنی گل دے اوپر ہی اختتام کرنا انشاءاللہ العزیز جی صحت اور زندگی نے وفاق کی تھی اسی اپ دی ذات بابرکات دا عظیم نعمت ہونا اگلے جمعے تے پھر اس تے کلام کراں گا دعوانہ